بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو قم اٹھو اور ہدایت کر دو فكبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرویا اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو ولا اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو فن جب سور کا جائے گا فضا يَوْمٌ یعم وہ دن مشکل کا دن ہوگا الْكَافِرِينَ غَيْرُ غیصیر یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا ومن ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا وہ بنی نشود اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے وہ محت تو اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی ثم ان ازید ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں کلو کا نال آیا اند ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے سکو سعود ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے ان اس نے فکر کیا اور تجویز کی فکو تلا کئی فکود یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی ثم پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی سم پھر تامل کیا ثم عبس پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ دیا تمب پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا اللہ سے پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے انہدا اللہ کو پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے وما ما اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے لا تبقی ولا تذو وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی گیلو اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی اس پر انیس داروغہ ہیں وما جعلنا اصحاب النار الا مدا وما جعلنا جا اللہ عبدت نل دینس نیتا نل دین اُتلکا دل دین آ من ایمان بلدی نیتا بھون ول می نو بهذا مثلا كذلك يضل دِہ من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك اللہ هو وما اللہ للبشر اور ہم نے دو کے داروغ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم اذ اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے صبح اور صبح کی جب روشن ہو آگ ایک بہت بڑی آفت ہے نوی وسو اور بنی آدم کے لیے مجھے بے خوف لم کم ائی قدم اویت اوخو جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے کلو نف سنگ بیما کا سبق ہر شخص اپنے امال کے بدلے گرو ہے اصحاب مگر داہنی طرف والے نیک لوگ فی جن کہ وہ بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے عن یعنی آگ میں جلنے والے گناہ گاروں سے ماسل کا کم فی کہ تم دوزخ میں کیوں پڑھے وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ولم اور نہ فقوں کو کھانا کھلاتے تھے مع اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے بِيَوْمِ کنوک اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے یقین یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی فما تا شفاۃ شفی تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی فما لہم آج مر ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں ان گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں بل یرید کلم لئم منهم ان یوتا اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں کلو تب کیوں کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے فمن ذکر تو جو چاہے اسے یاد رکھے اللہ اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے